اور اندھا اور انکیارہ برابر نہؤ اور نہ وہ جو آمان لائے اور اچھے کام کیے اور بدکار کتنا کم دیان کرتے ہو